بسم اللہ الرحمن الرحیم ان أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں ہر بان بے حد رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے نوح کو ان کی قوم پر رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر مبعوث کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت توحید دیں شرک سے ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر وہ شرک سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا